عام دے و قبر خاص وہ قدر کرا قبر ندرسی موراتا قبر صبح کی مکمل مک آیات کی و قبر نا انکار نہ قبر تن محتاجی فل قبر ڈاک قبر جا برز ہوں گے قبر قبل سنی چیز ڈاغل پارا برزخ نہیں بل دے کر اللہ کے خبر چلا حیات بر ذخیر دے کرم نے رخل کو حیات بر ذخیرے اور لاکن روح پکے چھوڑے کر رو جس مت سل کرے تو بس پشانت حیات جنی سے کرشانتا مسلم حیات دنوی ددا ماننے سابق بلکہ حیات بر ذخی دے و لیکن تری مانونی شروع ہوئی جسر کے متصل کرے بلکہ فکاؤ کیا راوا دو پارا مستقر ذکر کرے مستقر علماء یا ذکر کرے شرح عقیدت ان ذکر کرے تفصیل سریا مستقر خزانت و لڑوا ہی شکر کی خزانہ تروا کے یو گئے اختصاد آئے تو مت تانا ہوئی آئی نکلی مستقر و لرو کو کرے دچار واہ چادل جائی جی چادل جائیتا جی جی جی تو کھینچا نہیں آئی دچارواہ بدن کی دن نہیں نکلے بکی مستقر اس لرو فکی عالم بڑے کو لے اگر چاہے یہ خبر پا دی چاہے جین کے وضاح دلائل پیش کری دیا خدا مانا نیچے بدن کے لرو حچ اور حدیث کی چرتا رد لفظ راجوی ندا جواب دے اللہ تشہر بدام آنا سوال جواب ذکر کلو جو دیداری دی کا حدیس منی چرد گرو ہے سب کافرین قرآن کا امام احمد کا عالم نشت کے ڈاکٹر سے پروفیسر سے دیورانا جماعت المسلمین دیا بیدائش دیہ مختلف بعض کو میں سنوں گے ممتاز عالی محترم بس ممتاز مخالفیت عالمانی جاہلانی جن خرابل خاص کر توحید مشریق نقصان رسی ماہدین خلاف کی کرے دا کافر ماہدین دے بارش تحریب کے رکاوٹ پیدا ہے قرآن و عزت کے حدیث عزت کے خمد عالم سر عزت کے پائے پتہ لے کی کریں گے ملا خبر ہے گمراہ کی بڑے حا منگوئلو حدیثات دلیل تو قرآن چلا کلا تو شعور میں لڑ گائی رد میں جسد تک سنگانپ ہوئی بس مختص ہوئی مکو مشا مشاعر, مشاعر تھی جن نے معلوم ہو لیں کہ ڈاکٹر ہو لڑا رہے تھرمامیٹر ہوتا لگے نہ دانی روح پکشتہ سابقہ دمان تیر سی دہ زمانہ ہاتھ داری روح نختری حس نختری حرکت نہاری تو حدیث مینو پک گئے رب درو ہیلت جسد کیفیت بانی نہ پوئی ولا چلو اسلم خبر ایمان مناسب خبر چکم شیخ بخرآن حدیث کیا مانا کم شیخ چینئی محبت صواللہ تم فوج کچھ سپاہی منگا نہ کام کی صرف تازیب خولی مومنان ہوتا سور عالمران کے ماں پڑے الترود کو منافق خبر کرے گا اڑی بشارت نے سودا کے پار ذکر کری رسلیہ استدال بنے مسرکانوں جاہرانوں چی بن خاص کر صرف تحقیق مانے رت کے ناری دلیل کی پیش کی آبا اب دلیل کی پیش کی مکھ مشرقاندا ذکر کو لم بڑی بانی کے رضو کو کل چیری ترمان زل اللہ ابتباق رمان زل اللہ دئی بل ترمال فینا آبان مورے سے بات سن سب پائے بانخ اللہ دام ان دلی اور سران گرے تو سر دوں گا اور داس دلی داعل کو قرآن کریم کی سورت عملہ کی بہمرا دیو سلسلوں کی سور لوکمان کی یہ وشاعت کی راضی سورج ذخرو کی اشتم اور درشتم کی راضی جو خراعتن پر تعبیرات کے فرق ہے سوریہ ماہ کی یہ حسب نا مان بلا ور رسو یہ حسب ناما جب نہ ہی آبا الوکا نا لا اور سور لکمان سور ذخر کے ترکی ہوا جب نہ الی صورت کے الفینا ہوئے حکم لال حکمت دی صورت پیار کرم مکے ردو پہ شرف الحکم تفریح اللہ محبت کی عمر فکیری کر عمر مانوی الفاظ کی فرق دے عرفام مستم علی گور معان چلے گا عام دے مور مانوی کو مور ماسوس جدے کی صرف محبت کے بعد سمکتے محبت کا امر معلی دے کر نا امر مانوی نا الفین نور کے عام دے نو پائے کی عزت نہ آمدہ فضر کرتے رہے لیکن سوریہ ما کے سورت پی مس کے محسوس صاحبہ وغیرہ کی محسوسات نہ ہی چیز کا جب نہ آئے دار نندی سورج کے سرب مان ذلہ آئے دے لقمان کے ہوں سوریہ زخرف کے ہوں لیکن ایک صرف دئیمانیات مسل قرآن کا رائے سمان ضل اللہ سور مایا دکی د رسم الرد رسوم شر کیا ماں ضال اللہ بہیر جکر کی جزیات حدیث پکار قرآن نے جزیات سوریہ مایا گا کے کلے کی راش ہے مان ذل اللہ اور رسول کا اور رسول مسلح ذکر کیا ہوگا دانے دانو ترار کلش دی آیت کی ما لا تو باستے اور سور تر کی خاص طور سورت مایا دکی جب آت ماقولا شامل ہے محسوسات نان دہیلو کا نا لا یعلمون نشین علم لحظ دا ذکر کرو دیا تن سیٹے تم اولا متشاب ہاتھ متشاوے دامان سے مانے پڑی متشاو مانے تشاب سے ہے تو تائز وا یہ تائز روباسا بتائے اس سا تائز روباز کے ساتھ ہے صرف تائز نمروباز آگائے فرق راغل ہے وہ جنگ جیسے حکمت حکمتوں نہ ہوئی دل قرآن فساد و بلاغت قرآن و جسے مخلر آل بسا ہوئی خرز قرآن کے حکمت فت حراض بتاؤ ہر ذرا مناسب ذکر گئی متشادہ قرآن کے لیے دغ سے آیا تو متشادیہ پر مین کی با حکمتوں نہیں عزت ہے فرق ارے پارا تفصیل و رشتہ ارے باقی دے آئے بل فین پہنا آبان بل لفظ ضلال القی تو لفظی دیکھو یہ تبان ضل اللہ بل سمن زدیدہ اقتباء البا دیکھی بالکل اعراض اقتباء امان ضل اللہ نئے مقابل دار اور کئی اقتبا دا آبا اداسی کے مانزل مان ضلان پکے اراض نکی دسمکو گن اتباد آبا و کوا خدا سے ابتباع کی دان ضل اللہ ابتباح اور سرئی قرآن و سنتی اور دار پائی بنا الران وڑی نائیں صبت انتباع ملت آبائی یوسف علیہ السلام دا ابتبا ذکر جی کرے ابراہیم آپا مراد چاد مانگ اللہ کرنا فرا بکشتہ چا پقین تکلیف نہیں ہوئی شرکانو اتباد بل اولو اولا لو سی جلت کا لو کلو سروس کان دئیلا نمک کی ابل سوتن تشارئی کل مک حکم آلائی اور کل آدھ نائی حدیثی اور برہمان ناؤ راگل اور بزل جت شوروں کو بازار دا مدینہ کی سورج بس گنگی سور سرم سرم الاؤ شو جامو بان چلتا فرن بتائے گا مانسی چل سیدا ہم کرے گا نہ رنگ لگے گا لگے گا مار سنگ مارے مار مارے نو آ دے و و اگر سے اگر سے آلام اور کبر جی کرا سا ویزا دیکھ آلام اور تبر ہولی میں صرف ویزا نم سلج ہوا کی ویزے ہولی میں سوکھنا گئی میں کوش وہ غلط زمانہ کیا عبد الرحمان بین اور مالدار صحابی ہے اللہ وسیع اکثر اکثر پاوے کی استعمالی چنا مرتبہ سیکر کی علامت کی اور ملو کے ساتھ مکوق کرنا بھوک بانے کے بغوا وہی بانے کے نا خبھی اکان سے اگر چھپی ہوگی زبان ہے اتنا حوق کرنا لاس مانا اور مانا اور کی دے تقدیر دے دے چار تقدیر دا آلہ اور تقدیر کے را لو مان تب نل آبا تبر نل آبا سال ہی نا صالحین ہوں لایا تم نے شام لائے یس ادی در سے اتباع کی دمانز اللہ پم قابل اور کل شارا نے لا باخوا بھی اتباع مکینا روا کے روازا روا, دا نہ روا اتباع دا نیکان ہو کے دا عالمان ہو کے دا ہدایت والے او کے د امامان دا مذہب اتباع ہو کے خدا سے اتباع کی جدمان ضلع سے منافع راشی دم نہ روازا اور کل سے جا ہلان و اتباؤ کتاب دیرن آ رہا ہے فرق کر بھائی کر دیکھیے وہ جواب تیش آرش ہو رہا دیوی میں کو, دیو کو تراس کرے کہ دین اثر جو تخلیق درد راضی مردا خود مشرقان آبا ابا بابا مشرقان جا ہلان حضرت مشران کو آئے جو دین تیرشی اپنیل علما کیا برزگانا بائیبانوں کی آستہ ہے دونوں جواب ابن قیم لکھ رہے علام المواقی اور رسالہ رسالت تقلید ابن قیم بول رسالہ سالم عالم حنفی تیر ابن آب شخصی مخالف نہ ہو شرح شرح لکھے شرح, شرح, شرح, شرح ابن عب لائس بٹ رسالر عال اتباع ارب کی مکین و دینا کی ماں نسخے میں راوڑے عال اتباع اور رسالر مضمون دے پڑے کہ سوال و جواب رہے سر تاثقال گا اور جواب حاصل دار ہے دا, دے دے قیاس دا دے من مشران دلی دیلیل نبا نے کل ست دیکان آبائی بے دلیل اور پسیزیل آکار تکلیف تشبی صرف اتباد عدمی دلیل کے تشبیح بہ کنوں نے جا جاہلان نے برے کنہ اور نقطۂ تماش اشارہ عالمی نبالصور آیت پذیل کے در لماؤ لکلی کدایب دلالت کی تقلید باندھی سمرکندی حنفی لکلی تفسیر بحر الوم کے نہاؤ مان التقلید و مراحم بے تمسکے لکھا حنفیہ سمرکندی ابن اطفیع کلی محر عزیز کے قوت و الفاظ حاضر آیا تو قالت تقلید جی آیت کی تمہیں قوت الفاظ ہو تقاضا دے گی جو تقریر باطل ہے ابو حیران الکلی کو ابن املی کلی بحر المحیید کے چلی کی دلالب کے تقریر البح المحید کو آلوثیم الرمانی کی رکر کی دلیل میں نہ تقریر جون قدرا طبیر بادمحق احتبان فلاقی کا لا تقریر رحلبانی کی تفصیل اور تبیم لکھی جات کی دلیل نے رد تقلیر باندھ دین علماء لال کرے دین تقریر مختصر تشریف کار دشیخ و الفکمپ مقام کی دیر سالے کی ماں دائر ادا تقلید لغت بہت کسدوئی تقلید با تفعیل لے متادر اصی جال القلاف یا فی کے دابا ساری بارتیں امیل واج فران کی قلائر سے قلائر حج دا مانا با نراش تانے تاسول تفلید ملی ہونے مانا ہونا کیا دے امام تب پڑے نہیں چولے غالب امام پڑے چولے دار باباپ دا خزا کی استعمالی کی قلد عمل امیر گئے کی تے امن دا قضا اس پار کل دہلاملے بدلے کی نہیں استعمالی یہ بغان کے نا استعمال بھی پار استعمال کلائے خان اسی معنی کے دے تاج بھی مشہور تعبیر پائے کے دا مشہور ہو قبول, الغیر بلا حجتن قبطری وغیر قبول دا قول دا غیر بلاحت جتے قبول وغیرہ کبول بقول بے دری نا کئی ایسی جگہ رکھیے ہوتا نا سر کراچے کی موت گورا تکلیف بان باز قبول د دا دا بغیر دا دلیل نا نا نا قبول بکول سرا کر بیٹا سے نو والا مغرب دے چکتا اور ٹک در امام شافی او قول استر دے کارب ہے جمام بس نہیں روان دس ہوا تو بداحت نے انکار کی بداتن معلوم سے تقلیب بے سلاج سنگئی کبو دقول بغیر بے دریلا ہاں دری تعریف کی بے وہ لا جتن بکول سرو لگئے قبلول دہا گئے کال چاغا قول بے دلیل ڈرے دا تقلید من کو نلوجا نہ رہا دگ و خواب سام چاہ بے, بے دلی صرف بسے ادوین تال بلا چی و قبول سرمتعلق رہے قبل ود قول دی خدا قبل ود دلیلے قول با نستا مار دے فلان کی عالم کرے فلان کی امام کرے دلیل تا تو معلوم تو قبل ہے پری چنوں گا تقسیم جائز و گی پری کی تقسیم امن قائم کرے چاہے تقریر مضموم مشتا تقلیل محمود مشتا تفصیج جی بڑے بانے گیا خلق دیر تیرا دونوں کہیں جان بار تک تکلیف نہیں تو ہے سر دانت دا دینے سے دا تکلیف دینے سے قاضی تو دو شایدان پیشی بال مسلو کے بال یوں شاید پیشی ہو قاضی حکم فیصلہ میں تکلیف نہیں ہے نیو سری وہ صرف سالری کرے شرم نہ ہو جائے تو مت کوبرات کرا تو مت کو برات پائی کی لکھلی استاد سے راتے رہ بچے مریندر تکلیف نہیں سے اور ڈاکٹر سے مشورہ اگر اولی کی اس کا استعمال کرا تکلیف نہیں سے تلویز کی بخبروں کی دخل کو کہاں رہا ہے تلویز وہ لکھا ہے میں جواب فتح دام پسند شاگرد کتاب دے دے دو اصول رسول تقریبا سلطنگ کتاب جلد نے پنجو جلدم پر شتا لمشتہ دیبرحمان کتاب ارے تو تحریر ہوئی تحریر ویوسا دبیری چد آگر دے اوائشور ہری کے لئے تقریر اور تحریر چتاونی فری کے لیے تخلیق ستو العمل ا بے من لے سکول احد اجل بلا حجتن تب تفسیر تفریح ہوگا عمل نے پکول دہارا چاہے چکول نیت شریف کے دلی اور چاغ پکول با عمل کے بھی دلیل دل تکلیف ہوئی لے سکول احدل کو جج کی تعریف جامع مانے دی تاریخ ری سوال چیک ساد قول منگاف سادی قول جب کے بشرا سید پڑ تکلیف نہیں کا شیدان ہوجبارے گا سشرو شہید میں جرح والا کہ نا پہڑی یو تنگ جرا کرے شراغ قبضہ اگر تن بدل جر حوالا دے خل کو پیشان تھے میرے پک پل قزہ بھی پور جر گئے نہمائے مطفین متفقان عدلان دین خبر دا عادل تو شریعت کے حجرت نہیں ہے سر یو عادل شیمان رمضان نے شری در بس ارے شری در بس من بس شریعت پیری جاخ حجر دے گا نقزی شہادت بان عمل کی اسمارجال والا ہے اور جرکان عمل کی دد تخلید نہ ہو جی کیل جج تھا کو تقلید دمان امام کی رحمت اللہ رہے داپ کلام کے لدلی بچا ب کلام کی, کی دانش تو سلق کے اب مسلط رہ تقلیدا لے قدو تقلیدن لعثمان ابن قیم ہوئی دا تقلید مانا لغوی مراد و مانا شرینو موراد دیست ذہن تقلید لڑنشی ابن قید دا ہی اے موکل تخلید تبادار پارن کے اتباع مجاز دے دا اور دیگ ہی ابل تقریب پاتے رات خلق کو یارکڑے عمل پکول بغیر عمل. دا بیا. العمل کے لف لاما دید عمال شرعی شرعی کے تفلیل شرعی کی باستے کا مقل تفلیل کی, کی مسائل کی دین کی گئی کا دا. دا دین زنگ دین کے پاس تھے ڈاکٹران کے پاس نے پٹے ہوئے لوگ بیٹی کی بات عمل شرعی کیا دا شریعت دے پکو دا بچا شریعت ساب تول مان داشا دلی لاگو دا سرشتہ اوتم اور پتی دلی اور داغل نے بھی شریعت کی دائیں دا نارواز دا امام دے یا ابلا عالم نے دا پکول بانے تو خط میں شرعی ثابت ہے اوحدانے ستارے دلیل نشترے نا پدی سر دلیل شرعی دے سر شرع ثابتی نہ تقریر سے گدام دبد تنقید پاری پ تاریخ کی جامع مانعی ہماثی سے کلم مکھنوں سلف و تقریر کلے اتباع کے استعمال کر لفظ دے اتباع مشترک مشرقہ کل مضمون کے استعمالی کی اتباد فرعون کل محمود کے استعمالی اکثر اتباع و شریعت کی منگوایو نام و تمام حجت شرعی پر اتباع درے اتباع خل کو خلق سی سے اتباع تب و مال فین تبو ما اللہ ہوتے تب عمان اللہ قبار سور تخلیق کی اقسام رہے محمود و اور مضمون مطلب اور شخصیشتہ ابن قید عمدہ تشریح کی تقلید محمود اور تخلیر مضموم محموس اور سڑے رہے کوشش بالمان ضل اللہ کے برتن اپر بارش ہوئی غریب کوشش جاری ہے الاقین باز اتر پاش بری کی تقلید تخلی دقیدہ آشا آش شدنا عالم بھی ابن قید محمود غیر و مضموم داخیر معذور غیر و معذور دوم تقلید تخلیق دائم اور فوپا مسائلوں کے چئی بائی کی تنسبانی میری کامیاب شی ابھی تو یا سیات غیر منصوصی مسائل غیر منصوصی مسائل کے ذہر سے آج نشم کو لے تش لے قول پس اللہ خیر دے بڑا مسلچام صحیح مر گا لکھے منہ بچتی مسائلوں کے رفک کتاب مانی اور منصوصی مسائل کو غم کرناس پیش کا ہے اس کے مناظرہ کے لکھا منصوصی مسائل یا تازہ شائمی پیش <صح> اصول کے اور پتا سے اصول کیا زار اصول لکھا چیزیں اصول سنا اور خبریں دبا نے لازم نی چیز عالم نے تفصیل ذکر کے اب عالم چلی کتاب و سنت عالمی خدے سر سردا شرط ویا دام دا کی لکری اتباق کی ملی کری چکتے نرسل عالم دلیل نو پر مسلح کے نو پہ جبری بستی کی لامہ کی لکڑے تقلید محمود ہوئی نوردا سرتاز میں رحمت اللہ حل اقد الجید کیخلجیت حجت اللہ کین ابن قیم مضمون ابن قیم ہوئی یو کی املی ابن قائم املی گئی تقریر مضمون کی ابن قائم ہوئی یہ قسم دراز کی بالکل دمان بلانا اس انتفاق ہوتا تو نہ کہیں بس اقتفاق کی بھی تخلید علاوہ قرآن سنتوری تو جو تخلیق کی را چاچی دو پتہ نہیں چلے احدید استعل کا نا سی د تخلیف گئی پس دیکھی عمل اور جد نہ کلچ اور دلیل مخالف اور دائیں باوجود قسم قائم بکری بدے آیت کے داخل بھی بڑے کرے بکرما کی نو جواب دار بل کے سمجھا تقلید دا جوہال و بدین کے دسان اچائی سرس دلی شرح نئی لیکن بالکل جنبی پرشانتی گڑی شارے گڑی دا سنی قسم نہ عال ذکر د کراشے مولانا تقیصی اگر چیر پر تقلید کی لی کرے تو تخلیق د اسبات کی بھی سردا لکی انصاف کرے جس وقت ایمان تو معصوم ہوئی ہم خدا سے مصیبت کے ہفتے کی معصوم ہوئی نہ خدا سے نہ جائز کرم نبی بھشان کی گڑی یہ تفزل اخباروں اور اخباروں کی راضی فلی باند دے گا تعلیم شار گڑی پوکھ کا اختیار ہوئی کام ہے پوکھ بلادا یو پی لی عمل پہ حدیث بان پری بخار حدیث حضرت پیشگی سے زمات مذہب زما امام سے نہ مذہب نہ رہے نہ تقلیر مضمون رہ اب مثال پیش کرے پائے کتاب کی تفریح کی سختی سے اگر مختلف بھی وہ حدیث مطابق کیفیت دار ہے چاول چکے قرآن قرآن نام سے مک کے ذکر کرے گس لا سے خور اوگے اونچا تک راول میں بس تکن کتابوں کی عرب کی ملا ترقی اور جمع آ گئے مان سما تھی تم کلے دے میں دا مقلد نہیں چی تو اش حد مانیتا حدیث یہ خیر حدیث سے شار یہ نہیں کرا وہ ماں تو کتاب کہتابراوا اس مشکل کو بتا ٹھیک ہو تکلیف نہ میں نے ماتوستہ سے طریقہ داولت لکھا وقت اسرال چینا اول کئی ہے اور آخر کی کہ مشکات کی ذکر کہ مولانا وہ سے محدث ہو دیا علاقے حضرت شیخ رحم اللہ عظم اب مشکات کی لکئی جو کہ فوضل الپار دلیل مشتا اگر صرف نریارے دپارا حادث دا تھی دا شیخ القرآن رحمۃ اللہ نے مخم کو لینڈ ہے ذریع استاد نے کولا حسین رحمۃ اللہ اگا کو لے لیکن ریاض کے ذکر کو تفہانا کمی اور رسالہ پیدا ہے. مل کیا تو مولا علی اس بات بے شاہ رکھے آئے ملیہ ساج اس لیے کرو اور مل تو کس طورت یہ بالکل صحیح تقریباً صحاب دے جانے صحابون نقل رتواتر اس کا سر تمہیں کلی متواتر ماں سر پورے ماں میں شیر نہ کولا نہ ماں تخلید شیرکے منہ دوری کرو نہ ردو کی دا علماء لی کلی آجام لی کلی سیدھا سم تخلیق کے بل جمع کابل کی سرتا حدیث تاویل تھی بڑا لیکن مارا کی و تاؤ تی کرنی چاہیے رفل دین سے رفل بین کے دا تعویل چت کو دنیا کے عالم کرے کی حسین نبی رحمت اللہ اللہ کی حدیث کے اور شیخ رحم اللہ وکول کے خدا, دا خدا, داو خدا داو بے و قود رف الائی کی, کی نبی سمجل سراب بیمار اور کلئی را بوڑھا شو جو سر سراد کھولا یا تو تم نے بوڑھا گانتا ہوتی دن سارے جلتے ترس سدلیل دے چاہ بیمار شو دادیث ظاہر اور دے خلاف کوئی دفل مذہب دوائیے مذہب نہ بلکہ رف الستاث دوائیے مصیبت بڑی دور کی دراغل ہے تقلید اقسام کا و محمود تھا اچھا اچھا سو شکر ان شاء اللہ علم والدہ سے مانی اور تخلیدی شخصی پتی نہ مانوی دی نخرے دیا سرا یہ تقلید تخلید شخصی دے یا تقلید جامد دے جامد گا نہ مانو شخصی جامد و جامد ہوئے ہو شیر پتے مانا ہو گوس سے ربدا سے تخلیف جامع سے مائن کڑی تو پار د تخلیقی تخلیق شخصی دن تھکان چاہے عالم تخلیق بکے داخلی دکھلی دا بجمن جوزی کی کا نہ دا جزی کی یو مقرر کی یو دے د شخصی ہوئی دا مانا قائم کرے دا حیرام کے تخلیف شخصی ہوئی دے تیوں شخصا شخصن لا ابھی تخلیق شخصی دے تو نہ سلطیں بلکہ نصب وجول معینے وما و سننا قب يقبل یہ امام بس میڑھی خدا کو قرآن سنت قرآن سنت پرین پوری کرشی نے منسوخ یا وہ کرا سکی پر دا دا شخصی دار دا دلی شرش تھا کہ بس یو بھائی مخاری جاؤ بلکہ قرار گئی پیدا شیر پیدا شی تو جین کین آئے تتا سو آئے بے دست دے بجم بے دت اس خادو بے دتو آئے داخل بےدا شخصی خاص کر جو لما اہل علم دلم طرف سو کے لال کیخلی شہر سسورائی وہ رو سو یا سورہ اِنسا کے بت گلی در ہتیا کی سور توبکی کل علم قوم تو آپس لڑ سا تو بیان گھوڑ تکلیف یا یاد بڑا شیف علوہ ذکر ان تم لاتا عالم دن سولما نکلی تخلیق سازش رائے ونشاء اللہ جواب نکو چاچ نکلی تخلیق اس بات دپارہ تسدن کری یا خطان تلبی سے کرے دا اگر تخلیق نے لکھ لی چائے کے علماء دو صحاب و تابیداری کرے نقمات ہو صابر کے جاؤ تخلیق حجب سے دغیر تکلیفیں لکھے بد ترسی لکھ لی حدیث جو تخلید شخصیت پار نکلیں اقدار اہل مدینہ عبداللہ عباس طوی خودیشی بائیوان پہ حج کے تواف زیادہ تکڑی تواف و دائیں لانے کے لیے اوت ہی تو معاف دے کہ مونگ تپ مدینہ کی زیر میں سابت دلان ہوویلی کئی بار مونگا فور دن نہ بس یہ پورے راجیز کر ردے تفریح شخصی ثابت نہیں فری نہ انصاف ہو کے راجیز بخاری کشتہ اور پسی ہوا ہے کیا اور پسی داد عبد اللہ زمام ہے اللہ رضا سے ملاقات ہو بی, بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رضا تہ ہوئے اب امنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرو سفید حالت رائے اگل تے تا چیزو اہل مدینہ منگا کو بس اور حدیث دعائی بس دل ایمان ہوئی تفلی شخصی نے ثابت دن رجور تفلی شخصی ثابت تھا کرشی دلیل تخاری حدیث مرفو نپایا دلّی دا, دا آیت پیش قید اور آئے اجر صد اللہ کی ذکر کرا قرآن کی نو رما دل پائے طریقہ چپائے تقلیل مضمون حکمت طریقہ اور جب آئے میں مستحبین چرت ال تقریب حکم نہ لے کرے بلکہ من آئے کرے امام شافی رحمت اللہ علیہ بے حقیق نقل گئی الَّذِي يَرْضُ بُلَعْلَمَ بِلَا حُجَّتٍ کم سرے چ علم بے حُجَّت تَلَبِّي کم مسلحات بِلَعْلِن يَحْمِلُ حُزْمَتَم دری مثال لائش آره دشبیس و خشاک راتولی ورد تلی خشاک کی وفیه افعاد تردو ہو چرد تا خامار پا تزان در آوالی یا کورت جویل میچی چیخا جی دت کیاری خشاک مرا جمع کوا کیاری پریام فتاو کی خط اسما نہ مانے اساتے ڈاکیلی اول نہ مانے دلیل نہیں سکا ابو داؤ بھی ما امام میں احمد تے گاہی دا بداری مالک ارے لا تو کل دی چار تقلید مک ماں جان نبی صلی اللہ صاف بسیر اعظا ولاد مین ہے سواخذ تخلیف زما مکا مال کو سوری وغیرہ مکا امام محبوب عنیفہ نے شامین کلکڑے اذا صح اضاسا حال حدیث امام شافی نم نقل کن لے اور پائے کے بات شامی تفصیل کرے جو عالم فرح حنفی چکن صحیح صحیح صابش کے خلاف دا مذہب نہ مذہب بریرے اور حدیث بس بسے کسو بتوئی سے مذہب دے نیم بے پر تو مذہب میں نے اخو امام سے ویلوئی سے حدیث صحیح زماں مذہب دیکھا بول رہا تھا سوال جواب پورا شامی کی بھی کرے چونکہ مقابلے کرنا خبر واڑ وستا تھا روز تو نہ من لے لیکن, لیکن من سنت خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہاں دکان نمبر دو سروس درجیوں کو اشتہار ترسی یہ امام پکی رات تصری نہ کرے کام کنت ملاتا عالم تفریح لائم شیطان و جیم امسل اللذی احفروک امسل بما لا اسوار اللہ دعا و نداعا سمم بتم جنف اللہ یاقلون آیت دور قبرید امسالنا لیکن سمجھ جائے کہ ریو کفصیر چھپائے تفسیر غلط مخت سروازی مختصر مثال اللہ جی نے کپور نے مناسر اللہ جی نے کپور بے تباہ آبافر سے دلی بےتباد مشران دری مثال پی کے سنگھ رہے دن کوئی چلے ہوئی گی مگر صرف آوازوں کو بل کوئی آواز ساروتا ساروتا سڑے الا دان دع مان ر آواز تلب سے اور ترین فرق بیدارے سرواہ آواز کرے مجھے اور سا مزا وہ چرکی ہوا پی دسرے تسبیر بلے کے سوانسال دیوتا کران سوکھ کی سارو تان اور داساری پا, دا پا حقیقت داواز دن نہ پوئی کردا کافران پہ حقیقت دخبل آبا بانی نہ پوئی ایجاؤ بےآخل بے ہدایتوں بے یا بی کے خبر کو الگ کربادی کی تمثیل دے دعوت کا لحاظ کیرے لوگوں میں تبیر الصرا لگا ربت بیدائی کل اسی روسل کو لوگ سے دعوت پر کے قرآن تھا غلط دلیل دیش کی نگا با زور دلی مثال پدے دعوت کی سرے مثال خدا اللزیز کر گئی مارو مزاف حضرت با طرف کے مسل و دائیں کفر مثال دل دعوت ورن کی ددے کا کرانو دس دلی کا کچی جی شانت سارو داساری دا شر دا دی دید قرآن کی کر کے پیشکے حدیث پیش کے نہ آواز او ری کے مو سے روزنہ پوئی ما سالا آواز یا دان سے تقدیر ماں ما کا بعد باپ کیوں کا مسل مسلح جنہیں کپور کا مسل مسئل مسئل بحائم مثال ران چ دعوت تفصیل کرے شیر اواری کے کافرانو مشرکانو مثال پیش کی راکم کافر مشرق سے غیر اللہ کا نا پلس نام وسال تا پرشانتارے چاہ سارتا واس کئی چاہ سعودی ناما سارا او اور احتراض کے پری تفصیل بان احتراض جوڑی بھوتانیہ خدو نہ آؤ نہ مالمی جیسنا خوب سی کہ بباد نم سال کی اگر شاید تعویر کڑی شیر کہ تمثیل کشمیر بخول عمر نہیں دے طرح سے اگر چھ سماد دعاو دا نجداشتا ہوں نورا نشتا کھا آپ جانب کیم نورا نشتا ہوں اس نشتا ہوں ذکایت تشبیح کرے ذہم اعتراض پر آلے جو مخصر ربط نہ رائے اندار تفسیر نہیں بکا رسو آیت دیو سلتر ہویا حرم <سرح> <سرح> علیکم <سرح> المیت تتودمون لحمد خندیر وماوہی اللبین لغیر اللہ داس جی کا محکمہ سوال دارے بولے ترین سلوری حسرتا نور چاچا جواب گڑے ویلی جو رکاشی شرچ جینا کل نفس تاکی دوپارا کل کلا نفس تاکی دوار کی تحسر اضافی راب تحریم تہیم غیر اللہ کے نبی حرام داتاؤ سے گلم حرام ہوئے بلکہ حرام کو داری حرام کی شمار دی حسر اضافی کے موجودوں کے حسر نہیں مقصد نفی مقابل مقصد صرف منگل تو مک تماک قرآن دن کے مرت کے حرام نہ بیانی بلکہ حرام بیانی اصول المحرمات فی الابیان نے بول رہا منل آشیش پٹول الدین کے حرام پٹول اب جانوں کی حران قرآن طاصول پیش کی دی تو اصول المحرمات فی فلمات فل ادیا کو لہا درسی نے قرآن کے نور اصول المحرمات دا دتما خول پٹول الدین ان کی حران پٹھول الدین ان کے سرب داسل اور حران دی بلاطفاق بیا بدین اور انجید کے بک نورم فراہمش کرے زمین بدین کے قرآن و سدنا کے بک نورم فرامش کرے کرانے کی نتیجہ مقصد آج صرف ٹور اذیانوں کی حرامی علا سلوری اتفاق اشار رائے اتفاقی حرام دی اللہ رسل کو حلال کرنے دی مردا سر کیا خری نظر غیر اللہ خری رد دا پارے دار بنی لحاظ رائے فلم کی رسل اور ریزا نالا اور کی مع کمراضی سورت کی کمراضی اور سورت ناہل قم سورج مدنی سورج سورت, سورت دا ماحد مدنی دو مدنی جو مکی تاسل کے ابتدائی میں دنی دا سلو ذکر کرل سورت رسفن مدنی نہ پاگ کی بینول رزیات المونخا نے قبل محفوظ رد دیا وما تلسب وما زبح خاں تفسیر گاہی روکے گا ارگل علیہ صلی اللہ نے آسلی کہ ہر ہوئے اللہ کے حقیقتا اللہ تحریم کی تحریم کا انما حراما. بیعا بل فرق دار رائے صورت کے قرآن کی دل دکیر دل دل دا رعایت الفاظ کرے رعاط الفاظ دے شدہ دو ہل رتن یا اسر مطالف نہ کالا مانا کار مطالف دو دو ہل سرا فی جرے پور کی پکل مطالف مان دوسرے نج داؤ سن دریا د مقصد نہ دا مقصد یا ترقی سراوری ارکڑے مختری دری شری بڑی سنس ہلال سنس ہلال پری نا حجی سراہی وحلے میں پارا حلال میں لے لی اصل دے اور سمت دے ہاں جب حکی نہ سرگا میاں نو ملک میں تھوڑی کی ظاہر تاریخ ساد نارا حالات دائیں دور چاہ گمے منجمے اصری اور کبھی حال جگر تو دنیا سل کے منجم چھین پڑل حلال دی کر مستناری جدا جدا لحم الفندی د تابی نہ علماء علما کری یا امام محمد خنزیر محناف نہ کلکڑی حرام لوٹی کو دلت دی دیختر استعمال اور جائز دی فضے محفیت بانے پذے بستن بانے ستند گند دہر تیر تیر ملکے دا استعمالی دائن ضرورت خدا ماں اور ہلے چلے جائز کا نانا دیکھ بالکل جائز نہیں استن داخود ترقی رد نان آلہ تو سلو اللہ نمبر کے رہو ماں غیر اللہ تفتیس کی کرفتیس بن گئی دے بار پکای نسلہ بہت تار دے راجی میں نہیں حلال حلال چت کی حاص بچے پیدا کی حلال اس سے ہلال دس دست تفصیلوں کا اپمان تو زبحی کرے زبحل اگر اگرچہ تفصیل آزی کے لکھ لی صفا چپ کلام دارت کے لغت کے اہلاد مان ضبرا بل ہے وہ فصلوں زبری کرے حدیث جہادی سے مرفون نشتہ چوہ لبان زبری سرتا ہاں سب کورس کرے جو صاحب کہ وہ لب لات زب تم ہوئی ماحل غیر اللہ وبیادا زبحاد تخصیص زبارہ پارا متصری نہیں کرے بلکہ عادت دور جو کرے اس دخل کو عادت اوقت کے داو کہ زب ہے بوقت کے بین غیر اللہ اچتا ضب اوقت کی تخصیص نہیں مقصد صرف تمسیل عادتاں بیہی وام مطالب دے دو ہل سرا کل جہل اول مان شیر سو آواز کے بے پمان دلارا ہر کن پمانا راضی سو تو علیہ ہے آلے ہی سوان کا نہ قبل ضب ہے لال اکڑی تو زبر کو اوقت کیے تو پارتا عقید کرائے اور یہ غیر کے لام کل جو ہلب ماند رف سود غیر اللہ کی بیاس تقدیر تاجر پیشتا تم رولے سے لام در دقار لام راجی تقریبا نے پل نام سور طلاق کی ورائش طلاق اور تحریلا کلچ نزدی زمانے عدت زمانے ہے زن الطلاق اور کا نزیما نے پٹوہ کے اور کہاں لام رس سے جو تقریب دبار رات نہیں سی وقت دبارا اور تقریب دبار اور تقرر میں کہ تکرو میں لو گئی بنے مراد زانز دے قول تکروش رہی مرادی شہر تو عبادت ہوئی اللہ تضانزدے قول یا پھر تض نزد قول لام بس تقر تقرع اور دا شریعت کی تعبیر کی بہت نظر سرا کم شیبانی سے رفت سوت کی اور تقرب اللہ کے مقصدی نئے تو نظر ہوئی کر نظر نظر عبادت تھے تقرب عبادت تھے کل جو ہل مانو جو بے حق دے تقدیرات کے لام باند زبے بانے خبرہ اسم لفظ ہو کر مقدر بے اس میں غیر اللہ لا تقبیر کے زبردی کو سام و تفصیلوں نے یومانداری کر ماں منا کر ساروے وہی ہوئی ہگا غیر اللہ فن غیر اللہ بسم غیر اللہ یہ سارے ضبط اوقت کی باعبانی ہوا ہے بسم فلان و بسم اللہ تو بسم الزا بلکہ غیر اللّہ عام غیر اللہ انفرادن اشتراکن فکر دبا علی گن فقہ حنفی کے میل ہدایت کے نند اللہ سر غبل چاند یو کی بس اللہ لاء سرا نند رسول ازے کی نند بابا زیقی ناغم پل غیر اللہ کے داخلوں نے نتیجے طبع سے اللہ ماں سر بل مشریف اور زبر مستغنی درشے بھی عطا تپاتی بھئی موقع کی نند غیر اللہ علم انفرادن یا نند غیر اللہ اللہ سر شرک کی چی دا جے بسم اللہ و محمد پر مضبوسم غیر اللہ حرام بے قطان فرادن یا عشتراکن اور زب ہائی بلام کی سمے سم نشٹ نشت قرآن و سنت کی نشٹا سر پکی خدا مانو کا آگت سارو اوہلا چب ہیر اللہ تقرو غیر اللہ رام ہر سارے سپاہی کے تقرب ذیر اللہ مختری پالو کے تقرب سی نظر ذخیر اللہ مختری پکے درے مقصد حرامی اگر حرام اگرچہ زبت کی پہ بسم اللہ ہوئی دامان نیشا پوری اور کبھی ذکر کر رہا. آ حدیث راوڑ سے ماں زبح ذیر اللہ مختلف حدیث علی کے راضی بسم مطلب سے نظر دے رہا شریف کا بسم اللہ کیوں ہلا دا, کیو دا مکھن حرام کرے دعود مقام مفصیلے دل مقامی ماں عام دہل کے مکھ کے مون تفویض دوپارہ سے دلیل شرعی نشتا سنت مرفور آنے بس جاری کر ساریوں سارو گر ساروی جنڈیوں کے غلافی گنٹے کا شرفی کتھی کشمیکار سے لا بھی مانا لوکا چاواز چھپ کے ستارے باندھ دے پروفیس سوتوالے غیر اللہ اگاواز کے تقرد دا غیر اللہ اکثرین کی, کی بابا نظر سو لالف لان کی نظر سخی نظاروں دیں دہشے ساری سارو گر سارویں روپئے سے تیلی کار سی گری یوجنا حرام سی سیدھا تک رد اللہ کے مقصد دے دیں بیا ہرامی قطعی بیا احسنافم لکھ لے گا اردو کے اکثر لکھ لیجیے غیر احناف ان لکھ لے گا تفاثر کی پتل سے عمل کے اس تمن کی نظار نظر النیاز بغیر اللہ تو تعمیم فریق ظاہر کر صب سی چنا ماحلہ مختص سے بہ جب بوئے بر اعلان ہوئی کرنا جب ضبح بوقت کینوں غیر اللہ علیہ اور تفسیر پیش کی جائے کہ یہ بحب میں غیر اللہ دوں جواب کو بولے تفسیر صحیح نہ لکڑے بلکہ یہ صرف عادت پیش کرے رقل کو شاہ تفر شکر تفصیص تحریر بولے ماں آم دے, ما دے تفصیص تصبی بغیر دا قرینی بغیر دبل دا نسنا دادی دیوی کا خبر کو لغت عرب کے تذہ سے مانا بناؤ او پائے مانا کول حمل پورے خاص قل تو کے بیس جاتی کول اللہ اسم لفظ مقدر کول دا خبر پہلے نہ خاص کا مزدور غیر مضبوط افقہ خانہ بیاپنے کے لیے تصویریات کری شامی ابحا وغیرہ نظر ذخیر اللہ روپیہ اشرف ہے زید شمع وغیرہ داخل وکیلے کری سید ماحلہ کی داخل دی ماء اللہ بھی ذیر اللہ کلب بات ایسا لگ ٹھیک عالمی نہتائی جا ہو شہرت آئے وقت نہیں پتا یہ بس آد آئی بس نو بہم شیخ ابن باز رحم اللہ اسپاس ہےجید کے ہاشر آل ایک تعمی میں اللہ عام حرام دی تعمی بلاس بانو ہاں بگی دیکھ لرام دیگر ہرام دلیل سے پیش کرے دلیل سر تاریخ ہاں اس برتا حدیث مرفوع مرفو بشردہ نشتہ اور کادی سے پیشکے صنعت پائے کی نشتہ افلان کی تعریف نکلی ابلان کی چ رسول اللہ سلم بفیان پوے نظراج مشین افلان کی, کی, کی صحابی پقرس کے اور کا کہنا خیر اور نظر پائے کی رشتہ مال صرف مال لفظ دے مال صرف لانکی ر جمشیر ندار فلانکی صاحبی ورکا کا خدا نے حدیث حادیثی بے سندہ بے سندہ حدیث سے نہیں بل بھائی کے اختمال مال سی افلان پار پار کی پارجم شیر مالکلا خلق دیو باوا دو پار دے کی چل کوتا کوٹل جوڑے یاد یا دعوتی کی یا ایک رنگ سازی کی تنظیم و جمع کئی نظر بدھ مقصد نہیں خرچ ہو گئی کا دادا سمایو نانظر ہنر کا بن طرف کا قرآن فلم ددے دو تعمیم و پارا پکارے سے داس آئے کی یا سعید حدیث سے مرفوئی سرا صنعت سراش لگا لیکن دلتے انصاف شکران ہوا چوکم فتاش تم اور نئے مسالہ ممتاف ہے نکار کے کار اکار لام <تصف> مسئلہ شوروں کا اللہ غیر ایک دل تفسیر زم نموشا کو استاد نکلے ماں کل میں زمیر دے ماں کلی میں تراجے اور بے زیادہ ہوا آ کلیمان چت چٹکڑی پائے بانے آواز تقرب کرمان ریلو گرائیل دا دا کی بابا نظر منسا مشتے وہ آگل لوگی نہیں ہوتی تم تام کی باپ دروجی پاک مانی سے طاقت لہی جاگے فیضان گیہب قرآب اللہ عبداللہ ابن عباس کو قولی امام بخاری یو کو منسوخ دے گیا ولی چھ مراد بین اور چھ فرش ہوا اللہ تخفیف کرو سونی سی روزا درجے پذے بانے فی خیر دے سی دیا روجا نقل نقل امام بخاری نقل مراد مراد الشیخ الفانی اگر گوڑا سڑے گوڑا گان برداشت نہیں کہ برداشت روزی نہیں سیکول منسوخ ہوں گے منسوخ گان تام مسکین منسوخ ہونے لے سورسل کی بہن اللہ, اللہ حضرت کرے گا لال کی مراد نہ بار فعل اطاق ماخصی آ کسان یوتی رون طاقت فی طاقت سلکڑے رضان کی طاقت فریم کو روحمانی بھی اگر نا عرب محاورت آدھا قدرت و کسمئی یا قدرت ماسائی ابئی متعقہ قدرت ماسا و ساٮٔی اللہ و اللہ قطع و صاحب اور طاقت قدرت غرو مسا تھا بڑے تکلیف باندھ کلبڑ بال سی ہو کی بیمار سی ہو بوڑھا سڑے گڑ ہو جی سی کل تین گڑ بال سی کل مقام طاقت آک آسان سے برداشت کرو جی کوئی بڑی تکلیف سران دے دیں بلکہ منسوخا خود دون بھر گر جاؤ نہ شرع دلیل بس اللہ پیخوئی سوم نہ سو طعام مسکین دین بی مسالہ دانے نہیں روجے <تصفح> والے والے کا سابے معذدر اور روزی نیش بھی نہیں رہے آیا دروج دل کی ویستتا اور حدیث کی ماں حدیث مرفوع مرفوے صحیح سرا چپاہی کرائی یس مان ہو جاؤ آیا عمر یو تمان ہو تم کی ماد حدیث سے مرقوبہ خاتحم سے خبش تا پتا ری راس واسی نہ عبادت بدنی کی نیابت نہیں جائز تھے نہ جائز کے ایک رسول ہو جائز کی گا. او دنی چکا. حدیث تھے بس آخی تھی ناخلاس اخلاص تھی اس مور کا حکم دار ہے نشن روٹی سے موقوف دیا مانزو پبار کے حدیث سے مرف نا حدیشے کفارت اللہ دہ کفار خزانہ سرخ قزائے کفارہ مشکات گہر سلئے کے مور جیون سڑے چلیوشتہ کو خیر نرجر قبول میں تو گیا موقف رنگ مکڑا پائے نہ جوڑا مسل جی نیل کمسل حبا کے نام بتا سب آسن آبئی کی کل بولے کہ میں تو حبا مارتے سلور مثالنے والی پیش گئی جو خلق سلور قسم ہی کا آگا خلب جو مال خرچ کی بخی جان تو کی مش مارا دسلور قسم خلگ انفاقی فی صحیح سے انفاقی تو صحیح نت بانے طریقہ لیکن فی صحیح نہیں نفس سرقاغری چنفاقی پس مصارف کے حکومن او باز گئی سلو ہمارے بے مصرف ہے کہ دسلو دس کس دی رسل المثال کا بکار اول مثال ددائے خل ينفقون نوا لوں فی سبیل اللہ دید زکوت نہیں ہوئی یاد سے خیرات کیونکہ فی سبیل اللہ ہوئی اے اللہ کلم الاء قلم اور پر درس و تدریس قرآن درد سے حدیث درد سے دو ملائق الحمت اللہ راضی و دعوتوں و تبلیغ دے میں لائق الحمت اللہ راضی یا جہاد بی جنسی سے بھی لام مستمت صرف دادی بری کی اوسر زکاتپور کی یا غیر زکات پر گئی سوار سراؤ دفید نو خیرات برابری اللہ نے تمثیل اور گئی وجہ تمسی وشوری آئی ترقی دفیدو اور ترقی ددار علامہ بس دائیں حاصل سرکیل سے انتہائی نشتہ او باب سواب کے امتحان نش کرے کوئی چار کروڑ والے بہن نہ اترائے ہوئے برضی خرسم قرآن مقابلوں کی ضعی فادش بنے دشک دو نترب جوڑ کی جمع جوڑا کے بل آگا بسی ترقی کی راضی بھائی سرائے داوائے پارم اساری شروع مشبادی دانا دان آئے وہ بخور دے بخور طریقہ معنی کرے سورم مر دم والا ورکڑے را حفاظت دن کرے اصل خودی نے بغیر ہم بدتنی کی کرا بہت سورم مرا دلی اس تربیت حفاظت ہو اگر آج ضرورش <تصفح> ہو خود تانتا ہو خطا وہ روگی پائے کی پیدائش پر وہ ہوگی لیکن محنت بھی روکنا زمیندار محنت سکڑ ہر ہوگی کی وجہ سب ستانے محنت سیتاؤں کر چند رہے نا وہ سو جور سے کرنا وہ سو دانے والے دے رائے دیوی نا وہ سو دانے جوڑیش بیا میں پبل زمانے اترے نا زمیندار بڑی رہنود رہی گا وہ سو دانی اسے لفظ کریں بکی بس کرم اوسا بکور کی او تربیت بھی کئی وہ سا دانی کر لے دہ دا ہر دانے نیا وہ سو پیداش بھی کرنا سو لو سو ضرب گر کا ٹھیک تھا ان چاستاں دیشوں پتاب نا ہاں ڈار سم سے سا انچاس کروڑ اصول کا لاکھ اصول دل پارا وسلم کا پیدا کی زرعی ترقیاتی پروگرام والا بکرے گا پتےر والے جوڑ کو انچاس کروڑ دے گانے کر لے نا لبیاں سر وقت پت سو کی ملک سراک مشبادی ہوئی لال مشبا بھی اس راشی انفاق کی اللہ کی کم سلحت یہ روا استا قرآن لگاو لگے جاننا ڈوڑا قرآن در سوائے اگر روڑا بانے جاننا ڈوڑا پاور سبق ہوئے کل جدید فار. قرآن فارش نو دے دے نور شروع کی نور درس درس شروع کی, کی جسان میں شاگردان قرآن دست ہوتا منسل سنتن ہسنتن پلے ہوئے جراج جو منہ میں لگا آؤ کسان کی کلف کل ہر یو پل پل کے درس قائم کو ندار درس کی کم از کم موور ہوئی کر نور زیاد ضیاد وہ بہی کر زیوا راسی زیوا دا قرآن سور مل کے خورشی سور شاگردان بشی دا شاگردان دور طالب دا پیداش ہو سواب یاد نفس سے طالب سرو لگا یو انسان نے اسپریو بچے اگر اوقف کو رباغ قرآن و سنت عزت کا بچیے ارو بچی یہ کل واپس لڑیوت شوروں کو کم از کم منہ کا سام دے ہوئی وہ عرب کی کسرت دبا ذکر کی پاکلت ارجک وہ سوالا سی اور بسیات وہ تفصیص نہیں خدا آئے آدتی مسلط ادر سی شوروں اگر درس کے خود تربیت کے کہو دان مختلف تربیت بکے گا خور بہ کے سورب ماش ہے دا پڑے کہ خم محنت پہ خم محنت دانے سے سردایا بتنگیوں نے تب تخ کیا لیکن خم محنت بکے صبح رات کی ان مثال راجی گرے دریم محنت نہ بددم مزدوری پیدا کی در درس بے چلی چلی اب در سنی چلی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر دنیا تو قرآن و سنت قور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اننا کا لازم غیر منگو اور دنیا کو لازم غیر منگو